تراوی اگر حافظ صاحب قراد کے دوران کوئی آیت بھول جائیں اور اگلی آیت کو یاد کرنے کے لیے پہلی آیت کو بار بار دہرائیں تو سامع کتنی بار آیت دوہرانے پر اگلی آیت یاد کرنے کا موقع دے سکتا ہے. نیز اس سے مقتدی کی نماز میں کچھ فرق آئے گا یا نہیں اصل میں ہوتا یہ کہ جب حافظ قرآن پڑھی تو ش سام یہ کرے کہ ایک دو مرتبہ آیت یاد آ جائے اور آیت یاد نہ آئے تب اس کو لقمہ دے سکتا ہے کہ جب معلوم ہو کہ اس سے نکل نہیں رہا اور یاد نہیں آ رہا تو اب لقمہ دے سکتا تو اگر وہ آیت کئی مرتبی دوہرا تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ فتح و رضیہ میں غالباً تیسری جلد میں ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر وہ ایک آیت کو سینکڑوں مرتبہ دوہرا لے تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب امام کو یاد نہیں آ رہا تو وہ بلا وجہ سامے کو مجبور نہ کرے اور اسی پر اگر جملہ مکمل ہو گیا ہو تو اسی پر رکو کر لے فرض کیجیے یاد نہیں آ رہا اب رکو کرنے کے بعد ایک رکعت ہو گئی دوسرے رکو میں کوئی اور صورت پڑھ لے بولو اللہ رڑ اللہ و سمت دوسری رکعت میں یہ پڑھ کر اور اس کے بعد سلام پھر اب اس کے بعد باقی قرآن مجید پڑھنے کے لیے قرآن مجید کھول کر اس آیت کو ازبر کر لے تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا